یا مبارکہ جو ہے اس کا تعلق پچھلے مضمون کے ساتھ ہے آگے آج نمبر ایک سے پھر غزوہ عہد کا ذکر شروع ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پیچھے اہل جنت کے متقین کے اور بیان فرما کر اور ان کی جزا اور انعام ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے پھر دعوت دی اہل عقل و خرد کو کہ تم بھی زمین میں جا کر ذرا سیر کرو تمہیں پتہ چلے جو گستاخ تھے ہم نے ان کے علاقوں کو تباہ کیا ہے آج بھی ویرانی وہاں پر چھائی ہوئی ہے جا کر تم بھی دیکھو اسے ان کا انجام کیسا ہوا ہے یہ بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاضاس یہ لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں ماحدا wa یہ ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے صرف پرہیزگاروں کے لیے آگے کل جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ غزب عد شریف میں اہل اسلام کے ستر لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تو جیسے وہاں پر لوگ جو ہے وہ دائیں بائیں ہوئے میدان خالی ہوا ادھر افواہ پھیل گئی کہ آسات السلام شہید ہو گئے تو بہت سارے لوگوں کی ہمت جو ہے وہ جواب دے گئے ان میں کچھ جو منافق تھے وہ یہ کہنے لگے کہ اب دین چھوڑ دینا چاہیے رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے ہم کلمہ پڑھتے تھے تو کیوں نہ ہم دین چھوڑ دیں انکار کر دیں نہیں کھڑو گیا ہمارا دین سے نہیں اور کچھ وہ لوگ تھے جو ایمان کے کمزور تھے وہ یہ کہنے لگے کہ ہم کافروں سے صلح کر لیتے ہیں انہیں کہتے ہیں یہ ہماری صلح آپ ساتھ تو ہمیں آپ کوشن نہ کہو اور باقی جو اہل ایمان تھے جو یعنی کہ پختہ ایمان والے تھے ان سب نے یہ تحیہ کر لیا آقا علیہ السلام ہی نہیں رہے اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے جس راہ پر چلتے ہوئے آقا علیہ السلام نے اپنی جان دی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ پنی جان دے یہ تین چار فکر کے لوگ وہیں پہ ہی یعنی کہ جب یہ معاملہ پیش آیا اسی وقت لوگوں کے ذہن میں مختلف خیالات آئے اللہ تبارک وطالعہ نے اہل ایمان کو نصیحت کہ ولا ولا کہ تم کمزوری نہ دکھاؤ ولا تحظن اور غم نہ کرو جو کچھ بھی تمہیں پیش آیا ہے اس پر غم نہ کرو وہ انتملا ان کو اگر تمہارے پاس ایمان ہے نا تو غالب تم نہیں آؤ گے میرے رب آلہ ہے اللہ تعالیٰ تم اعلی تم غالب آؤ گے اگر تمہارے پاس ایمان ہے میں وقتی طور پر تمہارا نقصان ہوا ہے میں اتنا نقصان تو ان کا بھی ہو چکا ہے کافروں کا بدر میں نہیں ہوا اتنا نقصان تو ان کو یہ دیکھا ہے مبارکہ ایم سس تم کر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ایسی تکلیف کو بھی پہنچ چکی وہ تم ایمان پر رہ کے پریشان ہو گئے تو مومن ہو کر گھبرا گئے ایسی بات کیوں پیش آئی تمہارے ساتھ ان کے اتنے بندے مارے گئے بدر میں چیلنج کیا کہ بدلا لینے کے لیے آئیں گے ان کے پاس ہے ہی کیا خدا تبارک و بتانا تمہارے ساتھ اس کی مدد تمہارے ساتھ اس کی آنت تمہارے ساتھ اس سے تم استحت لینے والے امام تمہارے ساتھ تم بھی گھبرا گئے ہو نا نا نا جتنی تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس، اسی طرح تو ان کو بھی پہنچ چکی ہے کہ وہ ہمت نہیں ہارے اللہ تبارک و بطال نے آگے وجہ بیان فرمائی میں جو تمہارے بندے جو اوپر پچاس کھڑے تھے ان میں سے اڑتیس بندے جو ہیں وہ نیچے اترے ہیں وہ ایسے نہیں اترے یہ ہماری طرف سے امتحان تھا ہماری طرف سے امتحان تھا وہ کیوں جی تلک اللہ تعالیٰ نے تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا اور یہ وجہ دیکھیں سبب کیا ہے آخر یہ تکلیف کے پہنچنے کا اللہ و تبارک و نے ارشا فرمایا کہ اگر ہر بار بظاہر فتح بھی تمہیں ملتی رہے نا تو پھر جو ہیں دوسرے ان کا امتحان کیسے ہوگا کمزور لوگ جو ہیں ان کا امتحان کیسے ہوگا وہ پھر ایمان ان کا کیسے دیکھا جائے گا تو ہمایا کہ یہ جو دن ہے نا لوگوں پر پھرتے رہیں لوگوں پر بدلتے رہیں کھڑے اور کھوٹے کا فرق اسی سے ہی ہوتا ہے آج کتنے سارے دوست ہوتے ہیں بندے کے جو اچھے حالات ہو تو سارے دائیں بائیں گے آؤ جی میاں صاحب آؤ جی چودھری صاحب باؤ جی فلانے صاحب جب دیکھتے ہیں جناب وہ بیچارہ پریشان ہے تو پھر کوئی بھی بندہ ساتھ نظر نہیں آتا اس کے ہوتا یا نہیں ہوتا تو رب تبارک بارک نے یہ ایام لوگوں پر پھیرے ہی اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جاتی اپنا کون ہے بے کون ہے پھر سمجھ آئے مسئلہ ربت بارک و تعالیٰ نے حضرت مولنا رومر مولانا نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے گے آپ سے کسی نے پوچھا جناب یہ عشق کے اندر امتحان کیوں ہوتا ہے اس بغیر امتحان کے کی کیوں نہیں ہوتا انہوں نے کہا جی وجہ یہ تاکہ کمینے لوگ دعویٰ نہ کریں اس کا لوگ جو ہیں وہ اس کا دعویٰ نہ کریں وہ پیچھے ہٹ جائیں ہاں امتحان رکھے و تعالی نے اللہ تبارک وطالعہ شاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تمہارا امتحان لے ایمان والوں کا میں یہی وقت میں پیش آیا ہے تو اب بھی منافق تم میں سے چھٹکے پرے چلے گئے ہیں منافق چھٹکے پڑے چلے گئے ہیں یہی تو وقت ہوتا ہے امتحان کا رب تبارک و تعالی نے ارشاہ فرمایا یہی تمہارا امتحان تھا کہ اللہ تبارک و ایمان والوں کو ممتاز کر دے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا اور تم میں کچھ لوگوں کو شہادت کے درجے میں فائز کر دے وہ جو اڑتیس صحابہ وہاں سے نیچے ہوتے ہیں رب تبارک بطالہ ان کی کیسے تربیت فرما رہا ہے وہ سارے کے سارے ساتھ ہی کھڑے ہیں ان کے یار رب تبارک بطالہ کیسے کلام فرما رہا ہے آج کسی کو کیا حق پہنچتا ہے ان پہ اعتراض کرنے کا, کا ربت بارک بطالہ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک بطالہ یہ چاہتا ہے کہ تم تمہیں کچھ کو شہادت کا درجہ دے جی وہ ایسے مل سکتا ہے اللہ الحب ظالمین اللہ اکبر کیا زبردست طریقہ ہے رب تبارک و بطالہ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بظاہر جو تمہیں نقصان پہنچا ہے بظاہر جو کافر فتح پا کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو ان کے ساتھ محبت ہو گئی ہے اللہ اکبر آج کے ظالم لوگ کیا کہتے ہیں نا اللہ ہی ان کے ساتھ ہو گیا کیوں یار کیوں بھائی رب تبارک و نے رشا فرمایا کہ یہ جو تمہارے ستر لوگ شہید ہوئے ہیں تمہارے ابھی رحمد شہید ہو گئے حضرت مصر صحابہ شہید ہوئے ہیں اللہ تبارک نے رشا فرمایا کہ یہ کسی کے ذہن میں تبارک کو تعالیٰ سے محبت ہو گئی ہے اللہ ظالم سے محبت نہیں کرتا محبت تمہارے ساتھ ہی ہے جیسے امتحان رکھے رب تبارک و نے تم میں سے مومن بھی چھٹ کے باہر آ اور تم میں جو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک نے شہادت کا درجہ دینا ہے وہ بھی فرمان یہ کے کے کے ساتھ کو کو کو کیسے جتنی ہوگی پر اللہ اکبر کبیرہ اللہ جی دیکھے اللہ, اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبارک و یہ چاہتا ہے یہ معاملہ اس لیے پیش آیا تمہیں تمہارے ستر بندے جو شہید ہوئے اس لیے پیش آیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ممتاز کر دے مح تمشیز کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی یم حقل کافرین اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹا دے آپ ذرا غور کریں نا جی شہاب ستر ہمارے شہید ہو گئے رب فرماتا ہے رب کافروں کو مٹا دے کافر تو بھاگ گئے بھاگے وہاں سے رب فرماتا ہے کہ اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ کافروں کو مٹا دے مطلب کیا ہے وہ مٹے تو ایسے مٹے ہیں کافر کو جتنی مہلت زیادہ ملے گی نا جیسے بندہ ظالم ہوتا ہے نا ظالموں کی عمر ویسے لمبی ہوتی ہے ظالم بندہ جو ہوتا ہے اس کی جتنی لمبی عمر ہوگی اس کی بدبختی اتنی بڑھے گی ظلم اس کا اتنا بڑھے گا ہے یا نہیں جب وہ مرے گا تو اس کی تخلیق بھی اسی طرح کی ہوگی جہنم جائے گا تو عذاب بھی پھر اسی طرح کی ہوگا اسے رب تبارک و تعالی نے ارشا جو کافر یہاں سے بھاگے ہیں نا وہ حقل کافر اللہ تبارک و تعالی چاہتے یہ کہ کافروں کو مٹائے کافر جو آج یہاں سے بچ کے بھاگ رہے ہیں وہ ایسے نہیں رب تبارک و تعالی نے چھوڑے وہ کسی سبب سے چھوڑے ہیں تم نے پریشان نہیں ہونا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اہل ایمان کو یہ دیکھیں جی اصل میں یہ جو آیا مبارکہ بھی آ رہی ہے نا کچھ صحابہ کرام لے کو نے تنبیمی تم انتد خلول کیا تمہارا یہ خیال ہے تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے جنت جو ویسے مل جاتی ہے جیسے آج کا مسلمان جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے آج کے مسلمان جیسے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے رب تبارک نے وہ تو صحابہ کرام لے مرضمان تھے حضور کے غلام تھے اللہ تبارک و اطالعے نے انہیں فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے تمہارا یہی خیال ہے اور ولما یادین جاہدم یابدین اللہ تبارک وطال نے تو ابھی تک امتحان ہی نہیں لیا تمہارا تم میں مجاہد کون ہے اور صبر کرنے والے کون ہیں تمہارا تو ابھی امتحان ہی نہیں ہوا امتحان ہوگا تمہیں مجاہد کون ہے تمہیں صبر کرنے والے کون ہیں بعد کی بات ہے جنت تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں یہ معاملہ ہی پیش نہ ہے صبر کرنے کا تمہیں یہ معاملہ ہی پیش نہ آئے جہاد کرنے کا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں میں مار کا جہاد میں جانا ہی نہ پڑے گا تم سیدھے جنت دے جاؤ بھائی یہ جنت کا راستہ ہی سے ہو کے جاتا ہے جنت کا راستہ تو میدان جہاد سے جاتا ہے تم کون سا راستہ ڈھونڈ رہے ہو؟ آم حسب تم جنت اللہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا امتحان ہی, تمہ ہی نہ پہچانے جائیں بھی نہ پہچانے جائیں ایسے جنت جاؤ یہ آج کتنے لوگ ہیں ہمارے پٹلیاں بنگ کے بیٹھے ہوئے ہیں سامان اپنا بانگ کے جنت داخل ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے کیا ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اتنی بار اللہ تو سیدھا جنت اللہ اکبار کو بتا اللہ اکبر کچھ صحابہ کرام لے مردمان وہ تھے جو جنہوں نے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے انہیں پتہ چلا نہ جی بدر کے شہدا کے فضائل کا اور ان کے غازیان کی شان کا اور عظمت کا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرنے لگے مولا کبھی پھر وہ وقت آئے نا تو پھر دیکھنا ہم کیسے لڑیں گے تیرے نام پر تیرے دشمنوں سے کیسے لڑیں گے جب وہ وقت آئے تو کچھ لوگ گھبرا گئے اللہ انہیں بھی تم فرمائی اللہ تعالیٰ نے غلق تمنا قبل انتل کو میں یہ دن آنے سے پہلے تو تم بھی بڑی موت کی تمنا کرتے تھے یہ دن آنے سے پہلے تم بھی بڑی موت کی تمنا کرتے تھے اب تمہیں کیا ہوا ہے اب کیوں گھبرا گئے تم دیکھ رہے ہو سامنے ساتھ بارکار اب آگے دیکھیں جی آگے مزید ایک نئے منج پہ کی جا رہی ہے سیاب گرامل مردوان پر. یہ مسئلہ انتہائی غور طلب ہے اور اسے کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اکرام علی مردوان کو از حد محبت تھی انتہا کی محبت تھی رفت بار کو تارا نے جیسے تو شاہ کرام کو ہی نہیں آ رہا تھا کہ حضور کی وفات ہو اکرام علی مردوان یہی کہہ رہے تھے کہ حضور میں پہ چلے گئے کچھ ہفتے بعد پھر حضور واپس تشریف لے آئیں گے وہ خیال میں بھی نہیں آ رہا تھا کسی کے السلام کے غلام حضرت کریمہ تلاوت کی جب تلاوت کی تو کے نام فرماتے ہیں اور بڑے پیمانے میں پیش آ سکتا تھا کہ اکالسلام کی اچانک وسال تھا اور لوگ جو ہے وہ اسلام سے ہٹ جاتے تھے ایسا ہو سکتا تھا رفتبارک وطار نے پہلے ہی ایسے حالات پیدا کیے سام کے بارے میں مشہور ہو گیا سام شہید ہو گئے ہیں. لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا نا وہ تعالیٰ نے, نے ابھی آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ کافروں سے صلح کر لیں کچھ کہنے لگے کہ ہی چھوڑ دیں کچھ کوئی کچھ کہنے لگا کوئی کچھ کہنے لگا کوئی جان دینے کو تیار ہو گئے تو پھر پیچھے بدتر کیا یار کچھ لوگ کافروں سے صلح کر لیں مطلب وہ بھی گئے کچھ ایمان چھوڑ جائیں وہ بھی گئے جو بچے ہیں وہ جانی دے بیٹھے پھر بچے کا کیا آکرام کے بعد حضرت عثمان فلی رضی اللہ عنہ کے غلام گزرے سلام کیا حضرت نے جواب نہیں دیا انہوں نے جا کے حضرت عمر کو شکایت کی شاید رضی اللہ تعالیٰ جا کے شکایت کی میں نے عثمان کو سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا انہوں نے پوچھا ہاں جی آپ نے جواب نہیں دیا ان کا قسم خدا کے مجھے تو پتا ہی نہیں کہ وہاں سے گزرے میں تو حضور کی یادوں میں بھائی اکلشام کے سیابہ فرماتے ہیں عکلشام کے شیابہ فرماتے ہیں قسم خدا کی جس دن حضور کا وصال ہوا ہے اس دن پورے مدیش میں چھا گیا تھا روشنی رہی اور حضور کے شیابہ فرماتے ہیں ہمیں اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا تھا کہ ہمارا ہاتھ کس رنگ کا ہے بتائیں بتائیں یہ کیفیت پیدا ہوئی تھی اکلشام کے تو رب تبارک نے جو حالات بعد میں پیش آ سکتے تھے کیونکہ سلسلہ پر منقطع ہو گیا اب کا ایک دم ہوتا یہ با... میں یہ واقعہ پیش نہ آتا آکر کے متعلق یہ افواہ نہ پھیلتی رب تعلیم تربیت نہ فرماتا تو بعد میں رب ان کی تربیت کس نے کرنی تھی رب تبارک مطالعے آکل اسلام کے وسال شریف سے پہلے ایسے حالات پیدا فرمائے کے اندر تاکہ وہ جو کچھ بھی انہوں نے اس وقت کرنا ہے آج ہی کریں رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ شام پر قرآن کر کے, آج ہی ان کی تربیت کر دے جباللہ... وہی ہوا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و نے ارشا فرمایا جب لوگوں نے یہ زین بنا لیا وہ یہ تین چار قسم کے زین بن گئے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا رب تبارک و وطار نے کیا ارشا فرمایا اللہ اکبر, اکبر. وہ محمد اللہ رسول اللہ تعالیٰ نے محمد صلی السلم جو صرف رسول ہیں اللہ کے جباللہ... خدا تھوڑی ہے وہ تو خدا ہے جو حبی اللہ یہ منہ جس پر موت نہیں آئے گی موت آنی ہی آنی ہے وفات ہونی ہے وصال ہونا ہے رسول علیہ وسلم کا رفت بار کو بتا محمد ان لا رسول یہ تو رسول ہیں رب تبارک کو بتا خدا تھوڑی ہے کہ جن پر موت نہ آئے اور فرمائے رب تعالیٰ نے یہ بھی تو دیکھو نا تو بہت سارے بھی تو بہت سارے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے کسی جی بندے کی موت کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں طبی ہی طور پہ بندہ فوت ہو جائے یا اسے کو شہید کر دے قتلک وطار نے اگر رسول اللہ صاحب السلام تگڑی طور پر سال فرما جاتے ہیں یا پھر میرے حبیب کریم علیہ ساد شہید کر دی جاتے ہیں تو کیا ان کلب تمالا میرے حبیب کریم اللہ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی تم اس دین کو چھوڑ جاؤ گے یہ ہوا تمہارا ان کلب تمہارا آبے کو اللہ تبارک فرمایا عَلَى جو بندہ اس کے بعد بھی پھر جائے میرے حبیب کریم علیہ السلام کا وصال ہو جائے یا شادت ہو جائے تو پھر کوئی بندہ دین سے پھر جائے تو وہ ذہن میں رکھے فلنگ دور اللہ شیا وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کا نقصان رب کو نہیں ہے اس کا نقصان اس کو خود کی جی ہوگا ہاں اللہُ شاکرین میرے حبیب کریم علیہ السلام تبھی وفات ہو جائے مثال چیز ہو جائے یا شہادت ہو جائے اس کے بعد بھی جو بندہ دین پر کھڑا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان قدر دانوں کو ضرور عطا فرمائے گا ان قدر دانوں کو ضرور عطا فرمائے گا اب بتائیں بھائی آج لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب کو دیکھا مولوی صاحب تو غلطی ہوگی مولوی کون تھا فرشتہ ہوتا ہے وہ بھی تو انسانے کا حصہ ہے جو کچھ آپ دیکھ کے غلط راہ پہ چلتے ہو مولوی بھی دیکھتا ہے یا نہیں وہ مولوی بھی دیکھتا ہے مولوی سے بھی غلط کام ہو سکتا ہے مولوی صاحب میں نے داڑھی منڈوا لی کیوں جی مولوی صاحب نہیں صحیح ہمارے یہ شریعت رب کی تھی مولوی کی تھی بتانا دیکھ اب آج میں نے نماز چھوڑ کیوں صاحب صاحب مولی صاحب نے بڑی بدتمیزی کی میرے ساتھ صاحب نے بدتمیزی کی نماز میں رب کے چھوڑ دی ہے اسے کہتے ہیں بندہ گرے دل... گدھے سے ناراض کمار سے ہو جائے یہ کیا طریقہ ہوا بھائی گدھے سے گرنے والا کمار سے ناراض ہو سکتا ہے گدھے سے گرے تو گدھے سے ناراض ہو کمار سے ناراض کیوں ہو رہا تو اب ناراضگی ہوئی ماؤلی سے مسئلہ مؤلی سے ہوا چھوڑ دی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبھی رحماء کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام جن کے ساتھ تمہاری اتنی محبتیں جذبات احساسات وابستہ ہیں اگر میرے حبیب کریم علیہ صد السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا تم دین چھوڑ جاؤ کتنی بڑی بات فرمائی رب, رب تبارک و تعالی نے تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ سعد السلام کو بے عیب رکھا ہی اس لیے ہے اس لیے کوئی بھی بندہ جو ہے نا اگر ہماری باتیں سن کے دین کی طرف آتا ہے نا تو وہ رب کے دین کی طرف ہے ہمارے دین کی طرف نہ آئے. آئے میں اگر ہم سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو حضرت کے مزاج کے خلاف ہوتے وہ ناک اور داڑھی دونوں کو رکھنا باجے بہت جی؟ اگر داڑھی جو ہے نا داڑھی کٹوانا گنگ کٹوانا گناہ تو داڑھی کٹوانا بھی گناہ ہے تو پھر ایک گنا لے رہے ہو دوسرا بلو ناک کٹوا دو یار کام کٹوا دو داڑھی کیوں, کٹوا کیوں کٹوائی تم نے جس طرح داڑھی کو قائم رکھنا یہ شرابم ہے رب تالا کا حکم ہے, ہے، ناک کو قائم رکھنا تکلیف پہنچی دل پہ پہنچی تھی چھا مار کے دل نکال دیتے باہر تمہیں داڑھی کیوں کو داڑھی کو کیا آگ لگی تھی تیری کو کہ مولو سنگی ہوئی داڑھی کٹوا دی یہ چیزیں جو ہے نا انتہائی خطرناک یہ مزاج بن چکے ہمارے لوگوں ہے یا نہیں ایسا لفظ میں چھوٹا سا تھا اس میں کوئی امتحان چل رہے تھے اس کی تیاری کر رہا تھا رات کو گیارہ بارہ بجے میں نکلا جا رہا تھا پڑھ کے استاد کے گھر سے گھر جا رہا تھا رات سے میں ایک شاہ جی ہمارے ہمارے علاقے میں سید پاک تھے تو اتاول گانے <س elbows> اس کا پروگرام تھا ہمارے علاقے میں تو وہ سید صاحب اس کی جو ہے نا وہ سماعت فرما کے آ رہے تھے میں نے پوچھا شاہ جی کتھو آ رہے ہو کہنا جی وہ اتاولا میں گئے ہوئے سو اندازہ لگایا نا مسجد سے جوتا چوری ہو گیا تو مسجد بھی نہیں گیا اب جوتا کس نے چوری کیا بھائی کسی بندے نے چوری کیوں چور چوری کیا ہوگا اس کی راتی رب کی گھر پہ کیوں نماز پہ کیوں لوگوں کو یہ نہیں سمجھا کہ نقصان اپنا یہ یہی رقت بارے کو نے فرمایا کہ بندہ دین چھوڑ دے دور اللہ رب کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا ہاں جو بندہ کھڑا رہے تو وہ بندہ قدردان ہے اس نے قدر جانی ہے یہ دین کا نہیں تھا یہ رقط بارے کو بتا دین سے کیا ناراضگی کی ہے مجھے کیا تو مولی سے, سے کس نے منع کیا رکھ دل میں کے بارے میں اتنے لوگ اور رکھتے ہیں ایک بھی رکھ لے کیا مسئلہ ہے رقت بارے کو بتا ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر کیسی تربیت فرمائی ربت بارک وطال نے اللہ اکبر کبیرا اللہ کتابر ربت بارک و تعالیٰ نے جان اس وقت تک نہیں فوت ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے اس کے مقررہ ہاں رب تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک وقت مقرر کر دیا ہے جو بندہ دنیا کا اجر چاہے یعنی کہ دینی حق کے لیے قربانی دینے کے لیے آگے نہ بڑھے وہ دنیائی دنیا, ہی دنیا ہے بس مال کماؤ پیسے کماؤ بچے بناؤ یہ سارا کچھ کرو بس یہی ہے رب تبارک وتعالیٰ نے فرمایا پھر ہم اسے دیتے ہیں یہ نہیں کہ اس کی مرضی کا دیتے ہیں اپنی منشا کا دیتے ہیں دیتے ہیں اسے اپنی منشا کا دیتے ہیں لیکن وہ میورث ثواب الاخریت نؤتیمنھا ہاں جو بندہ اخرت کا ثواب چاہے دین حق کے غلبے کے لیے کام کرے قرآن کی خدمت کرے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے اعلان کے لیے کام کرے رب تبارک و تعالی نے بھی ہم ہی عطا فرماتے ہیں ہاں اسے بھی ہم ہی عطا فرماتے ہیں, ہی عطا فرماتے ہیں، بس آن قریب اللہ تبارک و تعالی میرے دین کی قدر کرنے والوں کو اللہ تعالی فرماتا ہے میں اپنے دین کی قدر کرنے والوں کو ضرور جزا عطا فرماؤں گا آخر میں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رفت بارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا مزید اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو یہ سبق دیا انہیں تنبی فرمائی ان کی تربیت فرمائی وہ کیا ربارک و تعالی نے ماضی کو ذرا کھولا پچھلے جو انبیاء بیاہ کرام علیہ مسعد السلام جہاد کرتے رہے تھے ان کا قصہ سنا کے رفتار نے ان کا طریقہ استقامت بیان کر کے انہوں نے جو وہن کو استقامت کو اور دوف کو قریب نہیں آنے دیا وہ بیان کر کے ان کی جرت اور بہادری کو بیان کر کے رب بارک بتا نے صحابہ کرام علیہ اردوان کے ہاؤس میں بڑھائے با کیسی بات با با ہے جی با رب بارک وطالعہ آج یہاں کسی کو مسئلہ ہو نا تو وہ کسے سناتا ہے پرانے رب تبارک وطالعہ بھی قصے سنوارا سنوا رہا ہے پروانے لیکن رب کس جہاد کے سناتا ہے ہاں <متحد> مجاہدین کے سناتا ہے دلیروں کے قصے سنانا یہ رب تبارک وطالعہ کے سناتا ہے یہ جناب پرانے قصے اس طرح کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں یہ سنانا یہ پتنی کہاں سے سیکھا ہم نے رات کو جنوں والے ڈرونی کہانیاں سنا کے بچوں کو ڈرا کے صبح کہتی ہیں، میرا پوتا رہتی سب تیار یہ جن والے بچہ کو, کو. <تصفح> مسئلہ ہاں اللہ کو فرمایا, فرمایا کتنے ہی امبیا ایسے گزرے جنہوں نے جہاد کیا ان کے ساتھ ربی یون کثیر بہت سارے ربانی لوگوں نے بھی جہاد کیا تھا ربیون یہ ربانی کی جمع ہے ربانی ربانی کہتے ہیں اللہ والے کو اللہ تعالی کیا ارشاد مارا اللہ والا کون ہے یہاں کہتے ہیں جو ملنگ نہ بھی جہاد کیا نبیوں کے ساتھ ان کی شان تھی میں کھڑے کیسے تھے انہیں جو مصیبت پہنچی نا رب گرا میں فما بہن کمزور نہیں ہوئے وہ کمزور نہیں ہوئے اور انہوں نے کم ہند بھی نہیں دکھائی وہ تکلیف پہنچنے کے بعد بھی کافروں کے سامنے نہیں دبے تکلیف پہنچنے کے بعد بھی کافروں کے سامنے نہیں دبے. دبے. دبے نہیں ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بلب الصابرین اللہ تعالیٰ بھی تو ایسے صبر والوں سے محبت فرماتا ہے نا <تصفح> <تصفح> آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہیں جو تکلیف پہنچی تھی نا تکلیف پہنچ گئی انہیں تو تکلیف پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا دین سے نہیں پھرے بلکہ انہوں نے کیا کیا, کیا؟ انہوں نے رب تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کی مولا ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے میدان جہاد میں کھڑے ہوئے ہم سے کوئی تخبے کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے اس لیے ہمیں تکلیف پہنچی ہے مولا تو میرا ہمیں مضبوطی عطا فرما کیا اللہ تبارک وہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی بات کی کوئی بے صبری والی بات نہیں کوئی بہن والی بات نہیں کوئی اس کے والی بات نہیں دبنے والی بات نہیں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے صرف ایک ہی بات کی وہ کیا تھی اللہ مولا ہمیں پہلے ہم ہے ہے ہمیں ہمارے کو و اس رافنا رافنا اور جو اللہ نے آخر میں بڑا سونا سباب اللہ حب المحسن اللہ تعالیٰ بھی ایسے نیکوں کے ساتھ محبت اللہ, بحانا اللہ بحانا